بسم اللہ الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ و علی الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سگنم سے موجود تمام خارن اور باقی سامین خاران کو سلام عرض کرتے ہیں سموچنی بار پھر اور ہمارے سلسلۂ بحث جو ہے باب التکاف درس نمبر پانچ پیش نمبر ایک سو اٹھائیس سے شروع ہوا چاہتا ہے اس میں جو ہے اتقاف کے اصل بنیادی احکامات ختم ہو گیا کہ تین ارکان تین شرائط شاہ سے نے فرمایا اور بارہ ارکان اور آپ نے فرمایا جو شخص ان ارکان اور شرائط کو پورا کر کے احتکاب رکھیں اور ایک دو شرط اور لگایا کہ اس میں ریاح کا پہلو نہ ہو دکھاوا کا پہلو نہ ہو اور شہرت کا پہلو نہ ہو ہاں لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو کہ میں موتخب ہوں ہم لوگ اتکاف بہننے والے ہیں یعنی اس کے اس طرح جو ہے شیطانی نیتیں نہ ہو کیونکہ کوئی بے عبادت صرف اور صرف اللہ کی لبا کا ہوتی ہے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے خصاصاً یہ خصوصی عبادتیں ہو سکے خاموشی سے انجام پائیں تو ریا اور سمے سے محفوظ ہو تو اس طرح اعتکاف رکھیں تو اللہ اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا آگے پھر شاخل فرماتے ہیں اسی ذہن میں و معطل کا شرائط والرکان جو بچتے تین شرائط اور بارہ ارکان جو بیان ہوا تھا اس کے علاوہ فرماتے ہیں مؤکف کو کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے یم بغیر چاہیے یقن یہ کہ یہ جو بندہ جمعہ مسجد میں ارتقاء میں بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کل مہری میں لل حج میں کی طرف ہونی چاہیے جو شاہ اہرا میں پہ نہ ہوا وہ چودہ چیزوں سے خود کو اجتناب کرتے ہیں ہاں جی تو ان میں ابھی ان شاء اللہ باب الحش اس کے بعد آ رہا ہے اس میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو یہاں جو ہے شاست ان میں سے چند ایک مختصران بیان فرما رہے ہیں میں حج کی طرح ہونی چاہیے کس چیز میں فطر کی مالا لکھو ایسے کاموں کو چھوڑنے میں جو اس کی اس مقدس عبادت سے سزاوار نہیں اس سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں اس کے ایک نو توہین شمار ہو جاتے ہیں ہاں جی میں ماں وہ کام جو اللہ علیہ کو بحالی جو اس کے اعتکاف کی حالت کے ساتھ سزاور نہیں ہی مناسب نہیں ہی. جیسے کا حل کے راسی جیسے اعتکاب میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر نکل کے یا جمعہ کے دن باہر نکل کے سر تراشے ہاں جی سر حل اکرے سر تراشے سر منڈائے یہ جج میں بھی, بھی یہ چیز آرام ہے یہاں شا سر یہ اس کام سے بھی معنی فرمایا و میں ظہری حج میں بھی احرام بہانے سے پہلے ناخن کرنا جو کچھ کرنے کرنا احرام بھرنے کے بعد ناخن کرنا بھی حرام ہے وہاں پر وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہاں جی احرام کی حالت میں منع ہے تو یہاں بھی فرمارے منع جیسے جو مارنا کوئی مچھر مکھی وغیرہ مارنا ہاں جی کوئی بھی کیڑے موکڑے حشرات جو چھوٹے آتے انسان کو تنگ کرتے ہیں ہاں جی ان کو مارنا ان چیزوں سے بھی منع فرمایا اعتقاف کے حالت میں لہن معتک شاسیں کیونکہ ان چیزوں سے اجتناف اس لیے کریں کیونکہ جو شاید اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ حقیقت میں محرم ان وہ بھی ایک نوع احرام باننے والا ہے وہ محرم ہے حج کی طرح ہے لل وسول للکاوتِ حقیقیہ کعوئی حقیقیہ تک پہنچنے کے لیے کیونکہ ہاں جی ادھر پہ ہم جاتے ہیں تو میں اللہ کی رضا ہے تو یہاں پر بھی معتقر جو اعتکاب میں بیٹھا ہوا ہے وہ جتنے دن بھی بیٹھے گا اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہے پوری توجہ اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کے ذکر فکر عبادت بندگی میں وقت گزارنا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو کعبۂ حقیقی ہے اس کے ہاں جہاں اس تک پہنچنا محصوص ہے اس کی رضا حاصل کرنا محصوص ہے لہذا اس دوران میں وہ اضافی امور انجام نہ دیں جو اس سے اس مقدس عمل سے متضاد ہیں اس کی شان کو کم کرتی ہے اس سے نو ہاں جی مناسبت انے رکھتے ان چیزوں سے بھی اشتناب کریں اب آگے شاخ فرماتے ہیں اہل ارتقا ہے پس بندہ جو اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے ہاں جی لرا جا اگر وہ ارتقاف سے نکل جائیں اعتقاف سے نکل جائیں نکل آئیں باہر وہ کس راتکاف ہو اور اپنے اعتکاف کو توڑ دیں ارے بندر جو میں رکھا بیٹھا تھا وہ اعتقاف سے نکل آئیں توڑ تین دن کی نیت کیا تھا ایک دن رکھ کر پھر نکل آ جائیں ہاں ہفتے کا کیا تھا ایک دو دن بیٹھ کر نکل آئیں تو اس صورت میں فرماتے ہیں وہ جب القضاؤ اس پر اس اعتکاف کا قضاء واجب ہے دوبارہ پھر قضا کریں کب پھر منظور بھی اگر اس کے اعتکاف نہ ذرا کا ہو کیونکہ ہم نے پہلے شروع میں پڑھا ہے نا احتکاب فی نفسی مستحب عمل ہے لیکن اگر کسی نے نظر کیا تو واجب ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی فرمانا اگر اس نے نظر کیا منظور بھی ہے تو پھر اس کا قضا واجب ہے وصحب اور احتکاب کو دوبارہ رکھنا مستحب ہے فی غیر اس کے علاوہ اس کے غیر میں یعنی چونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا وہ اگر نظر احتکاب بے نفسی ہی مستحب عمل ہے لیکن نظر کرے تو واجب ہو جاتی ہیں لہذا یہاں بھی اگر نظری اعتقاف کو توڑا ہے تو دوبارہ قضا واجب ہے اما مستحب احتکاف کو توڑا ہے تو قضاء قضاف پر واجب نہیں ہے ہاں جس طرح ویسے احتکاب رہنا سنت ہے یہاں اس کے قضا بھی سنت ہے جس کے اس نے پہلے نیت کہا پھر کسی بھی وجہ سے توڑا تو یہ بھی ایک مختصر حکم تھی اس کے بعد اب ساش فرماتے ہیں جو شاخ احتکاف رہنے کا ارادہ کریں تو اس کو چاہیے اعتقاف کے احکامات کو سیکھ لے ہاں جی کسی عالم ربانی سے جو ارتکا کے عامال کو جانتے ہیں یا کم از کو لاوت میں یہ جو احکامات جو بیان فرمایا وہ تکیف سے متعلق تین شرائط اور باران ارکان جو بیان فرمایا اس کے علاوہ جو جزی احکامات بیان فرمایا ان کو سمجھنے والا ہو اور عالم ہو سمجھتا ہو تو اس سے سیکھ کر جو ہے اس عبادت میں مصروف ہو جائیں کیونکہ اگر ہم اس کے احکامات کو ہاں جی کی شرائط کو پورا کیے وگر آپ بیٹھیں تو آپ کے احتکاب باطل ہوگا ارکان میں سے کوئی بھی آپ آپ نے سیکھا نہیں اپنی مرضی سے بیٹھ گیا اور ارکان کا خیال پھر نہیں رکھا کیونکہ پتہ نہیں تھا تو اس کے احتکاب باطل ہو جائے گا لہذا جو ہے یہ تین شرائط بارہ ارکان ان سب کو صحیح طریقے سے معلوم کر کے پھر اعتقاف میں بیٹھنا لازم ہے ہمن آراد ارادہ پر جوشات ارادہ کریں یا تک کہ وہ احتکاب رکھنے کا وہ جب عالم و شاعر پر واجف ہے یہ عالمہ یہ کہ وہ سیکھ لیں شرائط و اتکاف کے شرائط کو ارکان اس کے ارکان کو تین شرائط بارہ ارکان ہاں جی وہ سنن اس کے اندر جو سنت پہلو رہنے والے احکامات ہیں وہ آداب اس کے آداب کو ان سب کو سیکھیں ان عالم رباع ایک عالم ربانی سے وہ عالم کا معنیٰ کیا ہے شریعت کے حلال حرام کو جاننے والا ہاں جی ہو سکے تو ایک مستحد فقیر ہے اس کا عالم حصہ اگر وہ نہ ہو تو کم از کم جو ہے شریعت کے ایک نرواشی ان کے لئے سے فقلاحت کے احکامات ہاں قرآن کے کم از کم تجمہ تفصیل نرواشی بنیادی عقائد ہاں جی ان چیزوں سے آگاہ شغذ ہو کم از کم درجہ ہے اور ربانی سے مراد کیا ہے رب سے نسبت رکھنے والا ربانی منصوب نلا رب تو معنی کہ اللہ والا رب والا تو اس کا علماء نے جو کے کتابوں میں تشریح کیا ہے مانا کہ رب یعنی شدید الربط علا اللہ تعالی و شدید الطربیت علام ربانی رب کی تشریح ہے یعنی ایک تو اللہ تعالی کی اس کو صحیح آسما صفات کے صحیح معرفت ہونے کی وجہ سے اللہ سے اس کا شدید تعلق ہے ربط ہے لگاؤ ہے محبت ہے ہاں جی اللہ کی صحیح معرفت ہونے کی عالم ہے اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اس وجہ سے اللہ سے شدید تعلق رب ہے اور اللہ کے احکامات واجبات محرمات مصطابط مغروات ان سب پر پابندی سے عمل کرنے والا ہے ہاں جی ایک یہ جی اللہ سے تعلق رہنے والا اللہ کے تمام احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا ہے جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت رہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا ہے اس کے تعلیمات پہ اور دوسرا کیا ہے شدید الن تربیت اور ساتھ ہی جو ہے خود اللہ کی معرفت رہنے اور اللہ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے بھی تربیت پر الخوف لگا ہوا ہے شب روز اللہ کے بندوں کی تربیت میں مصروف رہتے ہیں ان کو اللہ سے جوڑنے میں مصروف رہتے ہیں ان کو شریعت کے حلال حرام جائز ناجائز احکامات اور شریعت کے صحیح عقائد اور دین اسلام کے بنیادی تعلیمات اور انہیں جو ہے اچھے اخلاقیات ڈھانجے شریعت کے حلال حرام تمام احکامات سے لوگوں کو آگاہ کرنے پہ شب و روز مصروف رہتے ہیں وہ ایک بیکار شخص نہیں ہے ہاں جی جس کی ایسا بیکار بیٹھا ہو نہیں شبروش عمل ہے اللہ کے بندوں کی تعلیم و تربیت پہ مصروف ہے ان کے اخلاق سازی کردار سازی ہاں جی اور ایمانیات کو پختہ کرنے میں اللہ سے ان کو جوڑنے میں ہاں جی مختلف طرقوں سے مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے سے اور ان کو اللہ اللہ, اللہ کی بندوں کو اللہ کے راستے پر ڈالنے کی شبروش تک دو میں رہتے ہیں مصروف عمل رہتے ہیں تو ایسے ہستی کو ایسے شاخ کو عالم ربانی سے شاسیط علیہ رحمٰن نے تربیت فرمایا تعبیر فرمایا اور ساتھ ہی یہاں فرمایا عالم ربانی سے سیکھیں ایسے عالم ربانی جس نے اعتکاف رکھا ہے عید سے وکاصر جن نے کثرت اعتکاف رکھا وہ ان تخابی اور اس سے فائدہ اٹھایا ہاں یہاں کچھ لوگ یہ مانا کہتے عالم ربانی کے معنی یہ ہے کہ دین بن علم پڑھا ہو نہ پڑھا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہاں بس اس نے زیادہ اعتقاف رکھا ہو اور کچھ فائدہ وہ ہو, ہو عالم ربانی زین گھر اس کو مؤقف بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ثواب ضرور ہوگا اگر شرائط ارکان کے ساتھ اعتقاف رکھا ہے تو اس کو اس کا ثواب اجر ضرور ملے گا لیکن اس کو عالم ربانی نہیں بولا جاتا ہے عالم ربانی وہی جو صاحب علم ہے شریعت کے حلال حرام تعلیمات ہاں جو قرآن سنت سے آگاہی رکھتے ہیں شریعت کے حلال حرام سے مکمل آگاہ رہتے ہیں ایک نواشی عالم دین ہونے کے لحاظ سے کیونکہ لاہوت اس سے لے جا اور آپ کی بنیادی تعلیمات نواشی ہونے کے لحاظ سے اس سے اس کو آگاہی ہونا ضروری ہے اس کا پڑھا ہونا ضروری ہے صرف اعتکاف رہنے سے وہ عالم نہیں بن سکتے ہاں خدا سے اس کا کچھ تعلق جوڑ سکتا ہے اگر اعتکاف کو صحیح رکھے ہاں یہ جی صحیح شرط کے ساتھ ہم عالم نہیں بن سکتا عالم بننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے ہاں جی زندگی کا ایک وقف کرنا پڑ جائے تب جا کے عالم بن سکتا ہے پھر شاست فرماتے ہیں ولا جلسہ اگر آپ جب اعتکاف بیٹھیں اسے عالم سے یا احکامات سیکھنے کے ساتھ آپ کو اگر اتفاق ہو جائے بہنے کا ولاؤ جلس ہی جواہر ہمسائے میں ظال قلعہ عالم عالم کے ہمسائے میں مرادیں اسے عالم کے ساتھ ایک ہی مسجد میں ایک ہی جامع مسجد میں اعتکاف رہنے کا اتفاق ہو جائے تحاظ و حض نظیم تو آپ کو بہت بڑی کامیابی ہوگی تو اس کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کے عمل میں کوئی نقش نہیں ہوگا غیب نہیں ہوگا کیونکہ وہ صحیح میں جو بھی مشکل مسائل پیش آئے گا وہ اس کو رہنمائی کرتا رہے گا اس لیے اس کو کامیابی ہوگی آگے شاسف فرماتے ہیں والم وتکف اور اگر نکل جائے وہ صاب اعتکاف ال جو الظیفے غیر علماج الجام وہ اتکاب رہنے والے جو جمعہ مسجد کے غیر میں رکھا ہوا ہے گاؤں کی مسجد میں رکھا ہوا ہے موت مغروب تھا اسے مغروح ہوتے ہوئے بھی وہ اس میں رکھا تو مغرو کا مطلب یہ ہے سواب میں کمی آتی ہے عبادت باطل نہیں ہاں جی عبادت باطل نہیں اتکاب باطل, باطل نہیں ہوتے شواب میں کمی آتی ہے مغروب کا مطلب یہ ہے تو وہ نکل آئے کس مقصد علی صلاحتِ جمعہ جمعہ جمع کی نماز پڑھنے کے لیے من غیر آئیں الطفی تبدیل اس کے اس کا اپنا رخ پھیرائے یہ جوانی دائیں بائیں مختلف آگے پیچھے دیکھے بغیر سر نیچے کر کے سیدھا راستے پر دیکھتے ہوئے مسجد چلا جائیں جمعہ کھیلیں بغان یا فضور اور وہ حفاظت کرتا ہوا صبن حواز خمسا کی آنکھ کان ہر چیز کے حفاظت حواض کو حفاظت کرتے ہوئے سر کر کے خاموشی سے جمع مسجد کی طرف چلا جائیں یا اوبی صلات ان مئی دن کسی نماز جنازے میں شرکت کے لیے جائیں اولی عیادت مریض دنیا کسی مریض کی عیادت کے لیے دیکھ بھال کے لیے خبر کے لیے چلے جائیں اولی مسئلات ان دینیتن دنیا کسی اور دینی کام کے لیے چلے جائیں اور غیر اس کے علاوہ کسی بھی ضروری یا کام کے لیے نکلیں جیسے کہ مشاعت عالم ربانی جیسے کسی عالم ربانی کو ہاں جی الوداع کہنے کے چلے جائیں یا اس کی ملاقات کو جائیں اس کے استقبال کو چلے جائیں اور معاونت مسلمین یا کسی مسلمان کو اس کے مدد کو لئے چلا گیا یا احتاج الج جس کا وہ محتاج ہے وہ اسی کا محتاج ہے اس کے بغیر اس کا مشکل حل نہیں ہوتا تو اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے چلا جائیں ہاں جی لیکن جہاں بھی جائیں واللم یہ توقع اور اس نے اس جگہ پر توقف نہیں کیا نہیں ٹھہرا اکثر من القدر ضروری ضرورت سے زیادہ جتنی فرصت کی ضرورت تھی اس کام کو ہونے کے لیے اتنا ہی بیٹھا تو زیادہ اضافی وقت وہاں نہیں لیا واپس آیا فوراً تو علم می عبد ہو تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا پھر تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا آگے جو ہے یہ اعتکاب کی بعض یہاں ختم ہو گیا باب ال کے کا ایک مختصر حکم یہاں آیا ہے وہ بقیہ در آ گیا فرماتی روزہ توڑنے والا اما طارق السوم روزہ توڑنے والا بارہ روزہ چھوڑنے والے اور بھاوال اس کے دو قسمیں موراخ حسن ایک وہ لو جن کو شرح اجازت ہے وغیر غیر مراخ دوسرا وہ لوگ جن کو شرح اجازت نہیں ہے فل موراخ جن کو روزہ کھانے کے شرح اجازت ہے جیسے کل مسافر مسافر کرے سفر کی شرح پورا ہو جائیں پھل مریض بیمار شغاط والحامل حاملہ ع اور دودھ پلانے والےات وغیرہ اس کے علاوہ جو بھی مجبور ہیں وہ کے روزہ توڑے ان کے لیے تو شرن روزہ کھانا جائز ہے اپنی مجبوریوں کے تحت شرائط کے ان پر کوئی گناہ نہیں بعد میں تقا کریں گے اور غیر المضالین وہ لوگ جن کو اجازت نہیں ہے ہم ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں من آف طرح جس نے افطار کیا روزہ کھائے پھر نہارِ شاہ رمضان ہے ماہ رمضان کے دین کو شہرتن کھلے عام متامدن عمدن بلا اوزن کسی شرعی وسر کے شرعیہ سر کیا ہے ہے بیماری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ولا ضرورت کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تو ایسے شخص کو جو کھلے عام روزہ توڑتا ہے تو حاکم اسلامی پر واجب ہے واجوال امام واق کے امام پر وہ حکام اسلام پر یخ طلوع ہو ایسے شخص کو جو دین اسلام کے احکامات کے ساتھ توہین کا کرتا ہےنت کرتا ہے اس کو قتل کریں کیونکہ لہٰ نمیز لحاظ ہی فیل کیونکہ اس قسم کا غلط کام لا یہ حضر الصادر نہیں ہوتے اللہ مگر ایسے بعد انسان انانی آن دن جو سرکش ہے اللہ کے حکم کے سامنے مستعل دن اور اللہ کے حرام چیزوں کا حلال سمجھنے والا ہے یوسٰ جو بھی شریعت دو شریعت مطالعہ کریں توہین کرتا ہے استجاع کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے کیونکہ اس کا اس طرح کھلے عام بازار میں کھانا سب کے سامنے یا مجلس و محفل برپا کر کے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے اسلام کی کسیوں کو کوئی حرمن نہیں ہے اس مقدس مہینے کو اس کے دل میں کوئی تعظیم نہیں ہے وہ اس کھانے کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں لہٰذا اس سے لوگوں کو سزا یہ ہے اس کو قط کیا جائے اس کو کفارے سے اس کا کام نہیں چلے گا اس کو قضاء سے اس کا مشکل نہیں چلے گا حل بلکہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے تاکہ یہ آئندہ سدھر جائیں ہاں جو لوگ چوری چھپے کھاتے ہیں خود کو گناہ گاہ سمجھتے ہیں ان کے لیے کفارے کا حکم ہے ان کے لیے قضاء کا حکم ہے اس کے لیے یہ قتل کا حکم نہیں ہے اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیع